اعوذ باللہ السمیع العلیم من السیطان الرجیم من حمزیہ ونفقیہ ونفقیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے یا ایوہ الناس اتاقو ربکم اے لوگو ڈر جاؤ اپنے رب سے اللذی خالاقاکم من نفس واحدہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے ایک جان سے واہ خالہ کا اور پیدا کیا ہے اس سے زوجہا اس کی بیوی کو منہ ماں اور پھیلا دیے ان دونوں سے رن کثیر بہت زیادہ مردوں اور عورتوں کو وط اللہ اللہ اور اس اللہ سے ڈرو تصا البی ہی جس کے واسطے سے تم سوال کرتے ہو ولاحام اور رشتہ داریوں کے بارے میں بھی ڈرو ان کا نلک مرقیب یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے تصاوہ بھی ہی جس کے ذریعے جس کے واسطے سے تم سوال کرتے ہو اللہ کے واسطے سے تم سوال کرتے ہو نا اس اللہ سے ڈر جاؤ وطک اللہ اللہ دی تصاء البی والر مراقبہ مراقبہ ان اللہ خان علیکم رقیبہ اللہ تعالی تم پر نگہبان ہے یعنی تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کرتے ہو تمہارے تمام تر احوال اور تمام تر اقوال کو سنتا اور جانتا ہے پھر اللہ نے یہاں پہ بتاقو دو مرتبہ کہا ہے ربا کم پھر کہا بتک اللہ اللہ اللہ سے ڈرو پھر کہا اللہ سے ڈرو ہاں جی ان کو میرا اپنا تعلق ٹوٹا ہوا یہ دیکھ لیں تو یہ جو یعنی کہ دو مرتبہ اتقو کہا ہے اس لیے کہ پہلی مرتبہ عام طور پہ کہا یا ستاقو اور باخم تمام لوگوں کو مخاطب کیا ہے اور دوسری مرتبہ بتک اللہ اللہ تصاء النبی یہ اہل ایمان کے لیے خاص ہے یعنی اہل ایمان کو دو مرتبہ اتقو ہو گیا ایک مرتبہ تمام لوگوں کے ساتھ خالق کو نفس واحدہ اور دوسری مرتبہ خصوصی طور پر تسا الونا بھی والارحام تو ارحام کے حقوق اور یتیموں کے حقوق کے بارے میں جو تصا تھا مسلمانوں میں اس پر تمبی کرنے کے لیے اتاقو دوبارہ کہا ہے اور اللہ سے کیوں ڈرو تسا آلونا کیونکہ اللہ کے واسطے سے تم سوال کرتے ہو اللہ سے ہی اللہ کے واسطے با... سے سوال کرتے ہیں ہاں اللہ کے واسطے سے ہی اے اللہ تو غفور و رحیم ہے ہمیں بخش دے اللہ کو اللہ کے غفور رحیم ہونے کا واسطہ دیا ہے نا تصا النا بھی ہی وہت الامہ الحم اور یتیم کو ان کے مال دو ولاب الخبی تب طیب اور خبیس کو طیب کے ساتھ نہ بدلو غلط تبد اور نہ تبدیل کرو الخبی خبیث کو بھی طیبی طیب کے ساتھ ولاقل الا اموال اور نہ تم کھاؤ ان کے مالوں کو ولاقل اموالا نہ کھاؤ ان کے کن کے یتیموں کے یتیموں کے مالوں کو الا اموالم اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے کھا پی کے مکانا دو ان حکانوبن کبیرا یقیناً وہ بہت بڑا گناہ ہے اوبن کبی گناہ ہے بہت بڑا یعنی یتیموں کا مال کھانا یہ بہت بڑا گنا ہے ہاں جی کبیرہ کبائر میں سے ہے کانہ جی خروبن کبیرہ ہمیشہ سے ہی بہت بڑا گناہ ہے یعنی یتیم تمہاری پرورش میں آیا ہے نا تو اب ظاہری بات ہے یتیم کا مال بھی ہوگا جس کے باپ کی وراثت میں سے جو اس کو ملا اب اس کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا جلا کے اور کھا پی جاؤ کہ چلو ہم اکٹھا ہی خرچہ کرتے ہیں یتیموں کا اور ہمارا خرچہ اکٹھا وہ کا خرچا کٹھا کر کے ان کا مال ہڑپ کر جاؤ یہ مل کام مل نہیں مل کرنا کو لے جائے. اجازت لے کے بھی یتیم سے اس طرح کا کام نہیں کرنا اس کا مال کھانے کی کوشش نہیں کرنی <تصح> وہ خِفْتُمْ تم اللہ تخصوف لام اور اگر تم ڈرتے ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے فن کے خرو تو تم نکاح کرو ما قابل نسائی ان عورتوں سے جو تم کو اچھی لگیں جو تم کو پسند ہوں مسنا دو دو وس اور تین تین اور اور چار چار فنخ تم اللہ تحدیل اور اگر ہو نہ کر گے تو ایک ہی او کم یا پھر جس کے مالک بنے ہیں تمہارے دائیں ہاتھا ادنا اللہ تلو یہ زیادہ قریب ہے کہ تم مائل نہ ہو جاؤ بے انصافی نہ کرو ایک کے ساتھ تو انصاف انصاف ہوگا نا دو تین چار ہوں گی تو پھر انصاف کرنا پڑے گا آپ کو تو وہ کبھی مشکل کام ہو جاتا ہے تو پھر ایک ہی ماں, تابع ماں تابع جو تم کو بھاتی ہیں اچھی لگتی ہیں مین نسائی عورتوں میں سے ہاں اسے نکاح کر لو مسنا وسلاسا و, و روباپ کا یہ مطلب نہیں کہ آپ وہ دیکھیں عورتوں کو کمینوں کے لیے پسند مقصد یعنی کہ اس کی کوالٹیز خوبیاں صفات صفات کے بارے میں معلوم آ... ہوتا ہے یا بندے کا اپنا ایک زین ہوتا ہے معیار ہوتا ہے نا کہ اس اس صفت کی حامل عورت میری بیوی ہونی چاہیے تو جو صفات آپ کو پسند ہیں اس صفات والی عورت اس سے آپ نکاح کرو دو دو سے تین تین سے چار چار سے اگر ڈرتے ہو تو پھر ایک سے تو ایک سے نکاح کرنے والے درپوک ہے آؤ نا پہلی کھولو ڈر دے ہو نا تا دجی نہیں کر دے اللہ نے وہی بات کی ان انخ اگر تم ڈرتے ہو پھر ایک جو بڑھیوں سے بیویوں سے ڈرتا ہے وہ ایک کر لے نہیں پونڈی کرنا حرام ہے پسند صفات کے اعتبار سے نہیں سننے سے بھی پتہ چلتا اپنا ایک آپ معیار بنایا کہ میں ایسا ہوں میری بیوی ایسی ہونی چاہیے ویسی تلاش کرو ایک آپ کو لطیفہ سناتا ہوں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک نوجوان وہ ایک عورت کے پاس گیا وہ عورت رشتے کرواتی تھی اچھا وہ رشتے کرواتی تھی اور کہتا ہے کہ مجھے رشتہ چاہیے کیسا چاہیے کہتا ہے ایسی ہو ایسی ہو خوبصورت اور اس نے جتنی عورتوں کی اچھی اعلیٰ ترین سفا تھی ساری گنوا دیسا دی مختصر کہ کوئی خوبی اس نے چھوڑی نہیں تو وہ کہتا کہتی ہے رشتہ مل گیا حکم اختیار کا وہ حیران ہو کے پوچھتا اتنی صفات والی عورت آج تک میں نے بڑی تلاش کی ہے مجھے کہیں سے بھی نہیں نے کیسے کہا کے مل گئی کہتی ہاں مل گئی تو حق مہر تیار کر کہاں مل گئی کہتی یہ صفات ساری حورے این میں ہیں حور این میں یہ ساری حوروں کی صفات ہیں تو ہور میں یہ ساری سفتیں ہوں گی ان ساری صفات والی تجھے مل جائے گی حق میں ارتیار پیار تو تم ہی پیاری کر دنیا کے نہیں لبنی <laughs> تو مرد اپنی بیوی بی میں ایسی خوبیاں چاہتے ہیں جو پورے عمروں <laughs> والی ہو اور وہ اس کے لیے مرنا پڑے گا چلو وہ آتر نسا سدوکات تن اور عورتوں کو دو ان کے حق مہر نکھلا تن خوشی خوشی فن قبن کم انش من ہوں نفسن اور اگر وہ تمہارے لیے راضی ہو جائیں کسی چیز سے منہ اس حق مہر میں سے نفسا دل سے فلو ہُنی امریا پھر اس کو کھاؤ ہنی امریا ام خوشی خوشی خوشگوار رچتا جچتا جچتا بستا اس کو حق مہر آحی یعنی آحی کہ حق مہر ایک مقرر کیا ہے وہ حق مہر تمہارے ذمے ہے تم عورتوں کو ادا کرو لیکن اگر عورت کہتی ہے کہ چلو اتنا سا حق مہر میں نہیں لیتی تھوڑا دے دے, دے دے جو مقرر کیا اس میں سے ذرا کم دے, دے دے اب اس نے چھوڑ دیا نا اپنی خوشی کے ساتھ ٹھیک ہے کھاؤ موجہ آحی مارو لیکن یہ نہیں کہ وہ بیاہ کرا کے با سیف اللہ کے جی کروڑی میرا جدو دن داری آئی جا کو پہلی رات کہ میں معاف کر چار ای کام نہیں کرنا بندہ بنی وہ مشہور ہے خوشی کھاؤ خوشگوار طریقے سے ان کے مفہوم میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے الگ الگ تابا کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ یعنی کہ اپنے دل سے کوئی کام جو ہے اس کو سر انجام دیتا ہے تو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے لیے مطلب ہے کہ بندہ خوش نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ جو تبنا والا معاملہ ہے نا تبنا والا معاملہ یہ ہوتی ہے دل کی خوشی سے کوئی کام کرنا تابا تابا تو ہنی ان جو جونی مریہ والا معنی ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ عورتیں جو تم کو اپنی دل کی خوشی کے ساتھ دے رہی ہیں اس کو خوش ہو کے کھاؤ پیو بھائی جی معاملہ کہ اگر کسی بندے کی شادی ہوئی ہے تو اس کے سسرال میں وہ دوہری رشتہ داری ہے اس کی سسٹر کی شادی بھی ادھر ہوئی ہے دو ہو گئی تو وہ اپنی بہن پر حصہ دیتا ہے جو زمین کا ہے وہ بھی ہے وہ والا وہ نہیں ہے مجھے بھی کیسے دینا پڑے گا تو وہ بندہ کھا سکتا ہے نہیں نہیں وہ دینا ہی دینا ہے <سؤال> <لیتی نہیں ہے سؤال> ہاں ہا! تو ٹھیک ہے جس کا جو حق بنتا ہے وہ دے اس کو تابشی یتیب تیب ان کا مطلب ہوتا ہے اسی چیز کا پاکیزہ اور حلال ہونا اسی چیز کا پاکیزہ اور حلال ہونا اور دل کی خوشی کے ساتھ خوشگوار طریقے سے کام کرنا اور ہنی انی ان, هنی ان. ہنی ان مریہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کچھ یعنی کہ میسر آیا ہے ملا ہے اس کو خوشگوار طریقے سے آپ خوش ذائقہ بنا کر کھائیں لذیذ مری ان لذیذ لے وہ اس کو بھی کھانا ہی کہتے ہیں نا پہلی لینے کو بھی بلا توفا ام والی اور نہ تم بے وقوفوں کو اپنے مال اللَّتِ جَعْلَ اللَّهُ لَكُمْ کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تمہارے لیے قیام روزگار ورزی اور ان کو دو اس میں سے وقسو اور ان کو پہناؤ ان کو کھلاؤ ورزکو ان کو کھلاؤ وقسوحم اور پہناؤ وقول معروفہ اور ان کے لیے اچھی بات کہو <تصف> <تصف> یعنی کہ یتیموں کا مال تمہارے پاس آ گیا ہے نا اب وہ یتیم چھوٹے بچے ہیں بیوقوف ہیں اب ان کو ان کا مال ان کے حوالے کر دو گے تو وہ اپنا مال سارا ضائع کر بیٹھیں گے اب اس مال میں سے معروف طریقے سے جو آدمی فقیر ہے تنگ دست ہے اب وہ یتیموں کی کفالت کر رہا ہے یتیموں کا مال اس کے پاس ہے تو اس میں سے اب اس کا اپنا بھی تھوڑا بہت کام خرچہ نکل آئے گا چل جائے گا اور ان کو بھی اس میں سے کھلائے پلائے ان کو اگر دے دے گا تو وہ کام خراب ہو جائے گا ببترا اور یتیموں کو ازماؤ حتہ ادا بلاگ الکاحت کے وہ نکاح کی عمر کو پہنچیں آنس تم من مرشدہ تو اگر تم ان میں کوئی بھلائی دیکھتے ہو فد فر ال تو ان کو ان کے مال ان کے سپرد کر دو ولاقلوہ اسرافن اور نہ تم کھاؤ ان کے مال اسرافن فضول خرچی کرتے ہوئے اور تیزی کے ساتھ کہ وہ بڑے ہو جائیں اس ڈر سے کہ کتنے بڑے ہو کے مال مانگنا لینا دوا دو کھا پی کے حضم نہ کر جاؤ پمن کانا غنی اور جو غنی ہے فلی اس پر لادن ہے کہ وہ بچے پمن کانہ فقیرن اور جو فقیر ہے فلی عقل معروف وہ معروف طریقے سے کھائے دفاع تم ال ہوں اور جب تم ان کو ان کے مال سپرد کرو فشید ان پر گواہ بنا لو و کفا بل اور کافی ہے اللہ تعالی حساب لینے والا کل والدان مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑا والدین اور قریبی رشتہ داروں نے ون نسائی اور عورتوں کے لیے بھی نصیب ان حصہ ہے مما ترکل والدین بالقراب جو چھوڑا والدین اور قریبی رشتہ داروں نے مما کلو اوکا سورا اس میں سے جو کم ہو یا زیادہ ترکا تھوڑا ہو یا زیادہ ہو حصہ سب کو ملے گا نصیبا مفرودہ وہ حصہ ہے مفرودہ مقرر شدہ مفروضا مقرر شدہ وحدا حیدر القسمت ارال القربہ ولی تامہ اور جب حاضر ہو تقسیم کے وقت ار القربہ قریبی رشتہ دار ولی تامہ اور تو ان کو بھی دو اس میں سے وکول معروف اور تم کہو ان کے لیے اچھی بات ولی ترکل برتن رافا اور لازم ہے کہ ڈریں اللہ دینا وہ لوگ کہ لو کو من خلفیم جو چھوڑ جائیں اگر اپنے پیچھے ضروریت اولاد ضیاءفن کمزور خافو علیہم تو وہ ان پر ڈریں گے اگر کسی بندے کو یہ ڈر ہو کہ میرے میں مر جاؤں اور میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہوں تو اس کے بارے میں وہ کتنا ڈرتا ہے تو ایسے ہی ان یتیموں کے بارے میں بھی ڈرے فلی ان پر لادم ہے کہ وہ اللہ سے قُولًا صدیدہ اور وہ سیدھی صاف بات کہتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کرتے ہوئے فِي یقی نَارًا یقیناً وہ کھاتے ہیں بھرتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ وسا یس اور ان قریب وہ داخل ہوں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں دہرائیں اس کو